من من, ہی ہی ونفسی جی دعو من دول اللہ کیا ہم پکارے اللہ کے علاوہ يضرنا جو نہ ہمیں نفع دے اور نہ ہمیں نقصان دے ونرد ونرد ہم لوٹا یا پھیر دیے جائیں اللہ کابینہ اپنی ایڈیوں پر بدا حدان اس کے بعد کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کلر ہی اس آدمی کے طرح استا الشیاطین حس یا کہ فلعر کے بہکا دیا اس کو شیطان نے زمین میں حیرانا اس حال میں کہ وہ حیران ہے اللہ اصحاب اس کے دوست ہیں اس کے ساتھی ہیں کچھ یا دا جو اس کو پکارتے ہیں الا الہدا ہدایت کی طرف کہ اتنا ہمارے پاس آ کل کہہ دیجیے انہ یقیناً اللہ کی ہدایت ہی وہ وہی اصل ہدایت ہے اور ہم حکم دیے گئے رب ہم فرما بردار بن جائیں رب العالمین سلاط اور قائم کرو نماز کو ڈرو وہی ذات ہے تو شارون جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے وہی ذات ہے خالا قسمات جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق حق کے ساتھ وہ یوم یا پولوت جس تن وہ کہے گا کن ہو یا فیا تو وہ ہو جائے گا قوله الحق اس کی بات سچی ہے اس کا قول برحق ہے لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے ہوگی یوم ینفخو فی سوری جس دن سور پھونکا جائے گا عالم الغیب والشهادہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کو وہو الحکیم الخبیر اور وہ بہت زیادہ حکمت والا پوری خبر رکھنے والا ہے بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ لِعَبِيْهِ اور جب کہا عبراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزارہ آزر کو عَتَتْتَقِدُ عَسْنَامًا عَلِحَا کیا تو بناتا ہے بتوں کو معبود انی عراقہ میں دیکھتا ہوں تجھ کو قومکا اور تری قوم کو فی دلال مبین واضح گمراہی میں وہ اور کو اسی طرح نوری دکھاتے رہے ہم ابراہیم آ ابراہیم کو ملاکوت السماوات والارض زمینوں اور آسمانوں کی عظیم سلطنت ور یقون من مقنین اور تاکہ وہ ہو جائے یقین رکھنے والوں میں سے فلما جنا الوب تو جب اس پر رات چھا گئی اندھیرا کیا اس پر ہا یا ربی یہ میرا رب ہے فلما آفالا تو جب وہ غروب ہو گیا کالا اس نے کہا لا احب لین نہیں میں پسند کرتا یا نہیں میں محبت کرتا آف غروب ہونے والوں سے فلما ر جب اس نے دیکھا چاند کو البتہ بے شک میں ہو جاؤں گا گمراہ لوگوں میں سے گمراہ قوم سے فلما را اشم سا تن جب اس نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا قالا کہا ہاد ربی یہ ہاد اکبر یہ سب سے بڑا ہے فلما بھی غروب ہو گیا ما کون میں بری ہوں اس چیز سے جو تم شریک بناتے ہو انی وجہ تو میں نے متوجہ کیا ہے اپنے چہرے کو اس ذات کے لیے فخر جس نے پیدا کیا ہے زمینوں اور آسمان کو حنیفا جو یکسو ہے وما آنا من المشرقین اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں وحاج جہو قوموہو اور جھگرا کیا اس سے اس کی قوم نے قالا کہا اتو حاج جونی فی اللہی کیا تم جھگرا کرتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں وقد حدان اور تحقیق اس اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے وَلَا آخَافُمَا تُشْرِكُونَ بِهِ اور میں نہیں درتا جسے, جسے تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اللہ ای شاہ ربی شیعہ اللہ کہ میرا رب کچھ چاہے ویسے آ ربی کل شئین علمہ میرا رب وسیع ہے ہر چیز پر علم کے اعتبار سے افلات تذکارون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کیفہ آخاف کیسے میں ڈروں ما اشرقتم جو تم شریک بناتے ہو ولافن اور تم نہیں ڈرتے شریک بنایا ہے اللہ کے ساتھ ما وہ کچھ کے لم نزل بھی علیکم جس کے بارے میں اس نے نہیں ناول کی تم پر سلطانا کوئی واضح دلیل کوئی مضبوط دلیل فعین فریقینی حق بال تو دو گروہ میں سے کون سا گروہ امن کا زیادہ حقدار ہے ان کن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو اللہ دینا وہ لوگ جو ایمان لائے والا میل بیسو ایمانہم بظلم بی اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا ولمیلبسو اور انہوں نے نہیں ملایا اپنے ایمان کو بظلم ظلم کے ساتھ اولائکہ یہ وہ کہ ہے اور پانے والے ہیں اور یہ ہماری حجت ہے یہ ہماری بلیل ہے آتی نا ابراہیم اللہ جو ہم نے دی ابراہیم کو اس کے قوم کے مقابلے میں ہم جس کے چاہیں درجات بلند کرتے ہیں انہا رب کا حکیم علیم یقینا آتے رب بہت زیادہ حکمت والا بہت زیادہ جاننے والا ہے ووہبنا اللہ اسحاق و یاقوبہ اور ہم نے اس کو دیا اسحاق و یاقوب کلا ہدینا ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی و ونوحا ہدینا من قبل اور نوح کو اس سے پہلے ہدایت دی و ذریتی ہی اور ان کی اولاد میں سے دابود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و حارون دابود سل یوسف اور ہارون علیہ السلام ہیں اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جگہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو کلحین یہ سارے نیک لوگوں میں سے تھے وہ اسما اور اسماعیلام یس وا اور یسا اور, اور لوت علیہ السلام فضلنا العالمين اور ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی جہانوں پر افوانی ہند اور ان کے آبا اجداد میں سے اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے و ہم, و ہم, الى اور ہم نے ان کو چنا اور ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف اجادی من من ہی یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس اس کے ذریعے اللہ اس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتا ہے ولو اشرک ابھی اور اگر یہ شرک کرتے تو ان سے رائے ہو جاتا چلا جاتا جو یہ عمل کرتے تھے ضائع ہو جاتا آتیناہم یہ وہ لوگ ہیں جن کو دی ہم نے ها اگر اس کے ساتھ کریں یہ یعنی اہل مکہ فقت وکل نہ با قومن لئی سو بہا بھی, بھی کا ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں یا وکلنا بھی ہم نے مقرر کیا ہے سپرد کیا ہے اس کو پو ایسی قوم کے انکار کرنے والے نہیں ہیں اللہ بینا ہدا ہدا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہدایت دیدایت ہدا کی, کی, کی تو پیروی کر بول کہہ دیجیے اجرا میں تم سے نہیں سوال کرتا اس پر کسی اجر کا کسی اجرت کا ان ہوا الا ذکرا للعالمین نہیں ہے یہ مگر نصیحت پرہیزگاروں کا جہان والوں کے لیے فما قدر الله حق قدره اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کے قدر کرنے کا حق تھا یا انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا اس طرح پہچاننے کا حق تھا اذ قالوا جب انہوں نے کہا کہ نہیں نازل کی اللہ تعالی نے کسی بشر پر کوئی چیز بھی ہداسی کراطیسا تم اس کے چند ورق بناتے ہو تو بدونا تم اس کو ظاہر کرتے ہو اور بہت زیادہ تم چھپاتے ہو وہ معلوم اور تم سکھائے گیا جو تم نہیں جانتے تھے نہ تم نہیں تمہارے آبا کہہ دیجیے اللہ نے نازل کی فی پھر ان کو چھوڑ دے وہ اپنے خوض میں اپنی فضول بحث میں یلابن کھیلتے رہے وہ ہادہ کتاب ان اور یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا ہے مبارکن برکت والی ہے تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس کے سامنے ہے قرآ ومن منحا اور تاکہ آپ درائیں ام القرا کو اور جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں وہ نبی نے اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں وَهُمْ عَلَى اور اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وَمَنْ اور جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ او یا اس نے کہا اویہ الفی کی گئی ہے وَلَمْ اور نہیں وہی کی گئی اس کی طرف کچھ کوئی چیز بھی الکری میں اتاروں گا میں ناظر کروں گا اس طرح کی چیز جس طرح کے اللہ نے ناگل کی بلا اترا اور کاش کے آپ دیکھ لیں ان غمرات المود جب ظالم موت کے سکارات میں ہوتے ہیں موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والے ہوتے ہیں اخریجو انفوسا کم کے نکالو اپنی جانوں کو الزونا تجزونا اغابل آج کے دن تم جزا دیے جاؤ گے بدلا دیے جاؤ گے اغابل ہونی رسوائی کے عذاب کا بیما کن تم جو اس وجہ سے جو تم کہتے تھے اللّہ اللہ پر غیر الحقی بغیر حق کے وقت تم ان آیا ہی اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جس دن بندے کو موت آتی ہے اسی دن عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے یہ کہہ رہے ہیں الجنا آزاب الح آج کے دن تمہیں ضلت والا عذاب دیا جائے گا جس دن روکو قبض کیا جا رہا ہے اسی دن تم نے چھوڑ دیا ما خل ناک دیا ہم نے تم کو اپنی پیٹوں کے پیچھے پر نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی اللہ دینا جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ انہم کہ تمہارے, اندر شریک ہیں لَقَد تحقیق تمہارے درمیان کا رشتہ کٹ گیا ہے غلّہ اور عنکم اور تم سے گم ہو گیا ماں کم تم جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے اللہ اور نکالنے والا ہے میت کو اللہ ہے تو فکون تو تم کہاں بہتا جاتے ہو فالق الاسباحی وہ صبح کو پھاڑنے والا ہے و جعل ساکانا اور اس نے رات کو سکون بنایا ہے و شمس حسبانا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ ذالکا تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے یا اندازہ مقرر کردہ اندازہ ہے خوب غالب اور بہت زیادہ جاننے والے کا بنایا ہے تمہارے لیے ستاروں کو فی البر تاکہ تم ہدایت حاصل کرو یا رہ ان کے ذریعے خشکی اور تریک تریک اندھیروں میں کد نل آیاتی قومی یا تحقیق ہم نے تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کر دی ہے نشانیاں قومی یا جاننے والی قوم کے لیے وہی एक وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے پھر ایک, کی جگہ اور ایک سونکنے کی جگہ ہے قد ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں نشانیاں سمجھنے والی قوم کے لیے ایسی قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں وہ اور وہ بات ہے جس نے نادر اسمان سے پانی کو فاخرجنا نبات ہم نکالتے ہیں اس سے حد متراک با متراک با ایک دوسرے کے اوپر تہدہ تہ بات ہوئے دانے نکھلی اور کھجور کے درخت سے من تلیہ اس کے گھابے سے کنوانیا خوشے ہیں باغات ہیں انگوروں کے انگورا اور انار مشتبہ غیر متشابہن ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے الى تم دیکھو اس کے پھل کی طرف جب یہ پھل دے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والی قوم کے لیے وجا وجا اور انہوں نے بنایا اللہ کے لیے شرا کا جنوں کو شریک خالا قاہم حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ خالہ اور انہوں نے گھڑے اس اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے سبحانہ وہ پاک ہے وطا اعلی اور بلند ہے اما یا اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں ببی اس سماوات ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو انا یقول لَهُ وَلَد کیسے ہو سکتا ہے صاحبہ یا کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد ولم تک لَهُ صاحبہ حالانکہ اس کی نہیں ہے کوئی بیوی وہ خالہ کا کل اور اس نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو وَهُوَ بک شی ان علیم اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے رب کم یہ اے, اے مخاطب یہ اللہ تمہارا رب ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب لا اللہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ ہوا مگر وہی ہا الش ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اس کی عبادت کرو وہ اللہ کل وکیل اور وہ ہر چیز پر کار ہے لا تری کل نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں وہ ہوا یہ در اور وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے نگاہوں کو پا لیتا ہے وہو اللطیف الخبیر اور وہ بہت زیادہ باریک بین اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے قد جاکم بسائرن ربکم تحقیق آئی ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں فمن اب سارا فالنفسی ہی تو جس نے دیکھ لیا تو اس نے اپنے لیے ہی کیا ومن عامی فعلیہ اور جو اندھا رہا تو اسی پر ہے وما انا علیکم بحفیر اور نہیں ہوں تم پر نئی محافر اور اس طرح ہم پھیرتے ہیں نشانیاں تاکہ, تاکہ ہم اس کو بیان کریں قومی یا جاننے والی قوم کے لیے اتبع پیروی کر ماں کا ربی کا جو وحی کی گئی تیری طرف رب کی طرف سے لا الہ علا ہوا نہیں ہے کوئی مگر وہی عن اور اعراض کیجئے منہ پھیریے مشرق سے بناتے وما علیہم اور نہیں بنایا ہم نے تجھ کو ان پر نگہ بان وکیل اور نہیں ہے تو ان پر کوئی نگہ یا کوئی کارسازی الله اور نہ تم غالب ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اللہ, کے علاوہ اللہ, بغیر علم تو وہ اللہ کو گالی دیں گے برا بھلا کہیں گے زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم, بغیر علم کے کال نہ اسی طرح ہم نے مزین کر دیا کلی امت ہر امت کے لیے ان کے عمل کو تما پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے پس وہ ان کو خبر دے گا اس چیز جو وہ عمل کرتے تھے بِاللَّهِ جَهدَ اور انہیں قسم اٹھائی اللہ کی جہدہ ہم پختہ لَئن اگر آئی ان کے پاس کوئی نشانی کوئی ضرور اس پر ایمان لائیں گے کل کہہ دیجیے عند اللہ یقیناً تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے وما اور کیا چیز معلوم کرواتی ہے تمہیں اذا ادا جا یؤمنون کہ جب وہ آ گئی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے پنک وہ اب سارا اور ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں پھیر دیں گے ان کے دل اور ان کی نگاہیں جس طرح وہ ایمان نہیں لائے اس پر پہلی مرتبہ اور ہم ان کو چھوڑیں گے اپنی سرکشی میں حیران سرگرداں پھر ملائے کا تھا اور اگر ہم ان کی طرف ناول کر دیتے فرشتے و کلوا اور کلام کرتے ان سے مردے وہ اثر نا کلین اور ہم جمع کرتے ان پر ہر چیز اللہ اللہ کا اڈوا اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو ان کا باغ بعد کی طرف وہی کرتا ہے ظخر فل قومی غروڑا ملما کی ہوئی بات کو غرورا دھوکے کے لیے ولو شاہ اور ربو کا اور اگر چاہتا ترا رب ما فالو وہ یہ کام نہ کرتے فضر تو ان کو چھوڑیے پمایفتارون اور جو وہ گھرتے ہیں اور تاکہ مائل ہو اس کی طرف ان لوگوں کے دلونا جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر ولی اور وہ اس پر اسے پسند کریں اس پر راضی ہوں یق تعریف ہوں اور تاکہ وہ بھی وہ اس کام کا ارتکاب کریں جس کا وہ ارتکاب کرنے والے ہیں افا اللہ ابتغی کہ اللہ کے علاوہ میں کوئی من اور منصف تلاش کروں انزل الیکم مفصلا اور وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے کتاب کو وہ لوگ آتاب جن کو ہم نے دی ہے کتاب یعلمونا وہ جانتے ہیں ربی کا بالحق کہ وہ نازل شدہ ہے پسنا ہو جاتا شک کرنے والوں میں سے و تمت کلیمت و ربی کا سدقن و ادلا اور پورا ہو گیا تیرے رب کا کلمہ تیرے رب کی بات سچائی اور عدل کے اعتبار سے لا یبدل علی کلماتہ نہیں ہے کوئی بدلنے والا اس کی کلمات کو وہ هو السمیع العلیم اور وقوب سننے والا بہت جاننے والا ہے وا ان تئ اکثر من فی الارض اور اگر تو اطاعت کرے ان لوگوں میں سے اکثر کی جو زمین میں ہیں جو بن نو کا ان سبیر اللہ وہ تجھ کو گمراہ کر دیں گے سیدھے راستے سے یتتبعون الا ظن وا نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی و انہم الا یخرصون اور نہیں ہے وہ مگر اندازہ لگاتے اٹکل پچو لگاتے انا ہوا من ان کا یقیناً وہی زیادہ جانتا ہے میں کون اس کے راستے سے بھٹکتا ہے وہ ہوا اور وہ زیادہ جانتا ہے بالمختین ہدایت پانے والوں کو اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے اگر ہو تم پر تمہیں اللہ تلو کہ تم اس چیز میں سے نہ کھاؤ بما زی رسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے تمہارے لیے تفصیل سے بیان کیا ہے کھول کر بیان کیا ہے جو تم پر حرام کیا گیا ہے اِلَّا اور یقیناً بہت سے لوگ اپنی خواہشات کے ساتھ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم بغیر علم کے انا ربا کا ہوا دین <بالمعتدین> یقیناً ترا رب زیادہ جانتا ہے حد سے بھرنے والوں کو زیادتی کرنے والوں کو وغارو ظاہر الاثمی و باطنه اور چھوڑ دو گناہ کا ظاہر اور پوشیدہ ان الذين يكسبون الاثم یقینا وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں سوجزونا ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے بما كانوا يقترفون اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں والا تقولو بما لم يذكر اسم الله علیه اور نہ تم کھاؤ اس چیز میں سے جس پر نہیں ذکر کیا گیا اللہ کا نام اور یقین نافرمانی والا کام ہے وَإنَّ اور یقین وحی کرتے ہیں اپنے اولیا کی طرف تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے اور اگر تم اڑ انشر کن تو بے تم مشرق ہو جاؤ گے اوامن کا نا میں یہ تھا تو کیا وہ جو مردہ ہے ہم نے اس کو زندہ کیا اور بنایا ہم نے ذریعے پھر ناسی لوگوں کے درمیان کا من اس آدمی کی طرح ہے ما تالو ہوں اس کی مثال پھر دلاتی اندھیروں میں سب خارجی منہا نہیں ہے وہ نکلنے والا اس سے کزال کا ذکر اسی طرح مزین کیا گیا ہے کافروں کے لیے ماں کاب یا جو وہ عمل کرتے ہیں وہ کزال ہم نے بنایا کہ کلی کریت ان ہر بستی میں اکابرا مجرم بڑے مجرم یا اکابر کو مجرم لیم کو تاکہ وہ مکرو فریم کریں اس میں إِلَّا اپنے ساتھ ہی وما اور وہ شعور نہیں وہ مکرو فریب کرتے کوئی آیت قالو تو کہتے ہیں لن ہم ہر ایمان نہیں لائیں گے حتی حتی کہ ہم دیے جائیں ما رسول اللہ جیسا جس طرح کے دیے گئے اللہ کے رسول اللہ و اللہ تعالی اعلم زیادہ جانتا ہے حیث یجعل رسالتہ جہاں پر وہ رکھے اپنی رسالت کو سیسیب اللہی نان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو اجرم جرم کیا سغار ذلت عند اللہ اللہ کے ہاں وعذاب شدید اور سخت عذاب بما کام یمکرون اس وجہ سے جو وہ مقر کرتے تھے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ اَن يَهْدِيَهُ تو جس کو اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ اس کو ہدایت دے جس رح صدرہ ہو اسلام تو اس کے سینے کو وہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے سینے کو بنا دیتا ہے تنگ حراجہ بہت زیادہ تنگا گویا کہ وہ چڑھ رہا ہے آسمان میں اسی طرح اللہ تعالی بنا دیتا ہے گندگی کو ان لوگوں پر لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے فہذا صراط ربك مستقیما اور یہ تیرے رب کا راستہ ہے سیدھا قد فصلنا الآیاتی تحقیق ہم نے کھول کر بیان کی ہیں نشانیاں لِقوم یذکرون نصیحت حاصل کرنے والی توبہ کے لیے ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں لهم کے لیے دار السلامی سلام لینے والا گھر ہے یعنی جنت عربی ان کے رب کے پاس یا سلامتی گھر ہے ہوا وہ ولیهم ان کا ولی ہے منا اس وجہ سے جو وہ اگر کرتے تھے یوم یا شرح جمی آ اس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا یا مسر الجنی اے جنو کی جماعت کبھی تک سر تم انسی تم نے بہت زیادہ انسانوں کو گمراہ کیا ہے ہمارے بعد نے بعد سے فائدہ اٹھایا ہے اور ہم پہنچے ہیں اجلتا لنا اپنی اس مدت کو اپنے اس وقت کو جو تون نے ہمارے لیے مقرر کیا کہا ان نار آگ تمہارا تکانہ ہے خالدین فیہا تم اس میں ہمیشہ رہو گے اللہ ما شاء اللہ مگر جو اللہ تعالی نے چاہا انہا رب کا حکم حق حکیم حق علیم یقیناً کہ رب بہت زیادہ حکمت والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے وقالالک اور سی طرح نگلی بعض الظالمین بعضاً ہم دوست بناتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا بیما کاروں یکسیم اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے